وإذا ادعى اثنان عينا في يد آخر وكل واحد منهما يزعم أنها له وأقام البينة قزي بها بينهما وإن ادعى كل واحد منهما نكاح مرأة وأقام البينة لم يقضى بواحدة من البينتين ويرجع إلى تصديق المرأة لأحدهما بھائی اب صاحب خزوری کچھ ایسے مسائل ذکر کریں گے جن میں دعوی کرنے والے ایک سے زیادہ ہوں بھائی ابھی تک آپ نے یہ پڑھا ہے کہ مثلا ایک چیز ایک شخص کے پاس ہوتی ہے اور دوسرا شخص اس کا دعویٰ کر دیتا ہے کہ یہ چیز میری ہے اگر دعویٰ کرنے والے ایک سے زیادہ ہوئے مثلا دو ہوئے تین ہوئے چار پانچ تو چار پانچ آدمی مثلا اگر ایک ہی چیز کا دعویٰ کر دیتے ہیں ہر ایک کہتا ہے یہ چیز میری ہے اور ہر ایک پھر اس پر بہینہ بھی قائم کر دیتا ہے تو پھر کیسے فیصلہ کیا جائے گا بھائی تو اس کی بہت سی صورتیں بنتی ہیں بھائی بہت سی صورتیں بنتی ہیں دیکھیے کتاب کے اندر صرف دو کا ذکر کریں گے کہ دو آدمیوں نے ایک چیز کا دعویٰ کیا ہے لیکن میں نے بتلایا اس تمام صورتوں کو شامل ہوگا دو سے دو ہوں یا دو سے بھی زیادہ ہوں یعنی ایک سے جو زیادہ ہیں وہ ساری صورتیں اس میں آ جائیں گی چاہے دو ہوں مدعی چاہے تین ہوں یا چار جی تو دو کم سے کم چونکہ ہیں جس کے الگ الگ دو آدمی دعویٰ کر رہے ہیں تو وہ صورت کتاب میں ذکر کر دی باقی کو اسی پر قیاس کیا جا سکتا ہے اور میں نے بتلایا اس کی بہت سی صورتیں بن جاتی ہیں مثلا دیکھو دو یا دو سے زیادہ آدمیوں نے ایک ہی چیز کا دعویٰ کیا اور پھر اس پر بہینا بھی پیش کر دی تو دونوں کا دعویٰ جو ہوگا ایک ہی قسم کا ہوگا یا الگ الگ قسم کا ہوگا ایک ہی قسم ہونے کا معنی یہ کہ دونوں یا تینوں یا چاروں مل کے مطلق پر بہینا پیش کریں گے میں نے بتلایا تھا مل کے مطلق کسے کہتے ہیں جس میں سبب نہ ذکر کیا جائے بس صرف اتنا کہا میں مالک ہوں اس چیز کا کیوں مالک ہو وجہ نہیں ذکر کی کیونکہ بطور مجھے وراثت کے ملی ہے یا میں نے خریدی ہے یا کسی نے مجھے ہیبا کی ہے کوئی سبب ذکر نہیں کرتا ساتھ صرف ملک کا دعویٰ کرے تو سمجھو ہے تو مل کے مطلق کا دعوی بغیر سبب کے تو یہ کہیں گے جی اس نے مل کے مطلب کا دعویٰ کیا جس صورت میں کیا کہتے ہیں اس نے جب کوئی سبب ساتھ ذکر نہ کرے دوسری صورت ہے کہ سبب بھی ساتھ ذکر کرتا ہے بھائی سبب بھی ذکر کرتا ہے کہ مثلا میں نے یہ چیز خریدی ہے زید سے میں اس کا مالک ہوں تو اب ملکیت کے ساتھ ساتھ اس کا سبب بھی ذکر کر دیا کہ میں کیوں مالک ہوں کیونکہ میں نے ذہر سے یہ چیز خریدی ہے تو اب دیکھیے مثلا مدعی زیادہ ہیں تو سب تو پھر اس میں بعض اس پر قابض ہوں گے یا تو ان میں سے کوئی ایک بھی قابض نہیں ہوگا یا بعض قابض ہوں گے یا سب کے سب قابض ہوں گے مثلا ایک مکان ہے زید کے پاس عامر اور بکر دو آدمیوں نے دعویٰ کر دیا کہ یہ مکان ہمارا ہے تو جس کے قبضے میں ہو وہ کہلاتا ہے صاحب ید یا ذل ید کہلاتا ہے قبضے والا صاحب ید کا کیا معنی ہے قبضے والا اور جس کا قبضہ نہیں وہ خارج کہلاتا ہے بھائی تو دیکھو زید کے قبضے میں ہے چیز وہ زید ہوا صاحب عز اور عمر اور بکر نے دعویٰ کیا ہے یہ کیا کہلائیں گے خارج کہلائیں گے تو دیکھیے اب کئی صورتیں بنتی ہیں کہ جو جنہوں نے دعویٰ کیا ہے وہ سارے کے سارے خارج ہوں گے یا ان میں سے بعض کیا ہوں گے بعض کا قبضہ ہوگا جنہوں نے دعویٰ کیا انہی میں سے بات کا اس پر قبضہ بھی ہے یا سب کے سب کا قبضہ ہے ایک مکان کا دعویٰ کیا زید کہتا ہے یہ میرا مکان ہے امر کہتا ہے یہ میرا مکان ہے اور دونوں کا قبضہ ہے دونوں اسی مکان میں رہتے ہیں بھائی سورج سمجھ میں آ رہی ہے تو یا تو مدعیوں میں سے کسی کا بھی قبضہ نہیں ہوگا یا ان میں سے کسی ایک آدھ کا قبضہ ہوگا یا سب کے سب کا قبضہ ہوگا پھر اس کے بعد دعویٰ ایک ہی جہت کا ہوگا یا الگ الگ جہت کا یعنی ہر ایک مل کے مطلق کا دعوی کرتا ہے سبب ساتھ ذکر نہیں کرتا یا ان میں سے ہر ایک جو ہے مل کے مقید کا دعویٰ کرتا ہے یعنی سبب ذکر کرتا ہے ساتھ تو یا تو سارے نے کس چیز کا دعویٰ کیا ہوگا مل کے مطلق کا یا ساروں نے کس قسم کا دعویٰ کیا ہوگا مل کے مقیت کا مل کے مقیت کا, کا کیا معنی تھا <سؤال> کہ ملکیت کے ساتھ ساتھ سبب بھی ذکر کرے میں کیوں مالک ہوں کیونکہ میں نے خریدی ہے پھر تو یہ اگر ساروں کا دعویٰ مل کے مطلب کا ہے تو یہ بھی معلوم ہو ایک ہی جہت کا دعویٰ ہے سب کا ایک قسم کا دعویٰ ہے سب کا ساروں نے اگر مل کے مقیت کا دعویٰ کیا تو یہ بھی کہ کیا ہے ساروں کا ایک ہی جہت کا دعوی ہے ہر ایک سبب ساتھ ذکر کر رہا ہے بھائی ہر ایک سبب ذکر کر رہا ہے یا پھر مولانا جہتیں الگ الگ ہوں گی کوئی مل کے مطلب کا دعوی کر رہا ہے کوئی مل کے مقیت کا دعویٰ کر رہا ہے ساتھ سبب بھی ذکر کر رہا ہے ایک کہتا ہے میں مالک ہوں اس چیز کا بس دوسرا کہتا ہے میں مالک ہوں کیونکہ میں نے خریدی ہے سورج سمجھ میں آ گئی پھر اگر مل کے مقید ذکر کرتے ہیں سبب ساتھ ذکر کرتے ہیں تو ایک ہی جیسا سبب ذکر کریں گے یا الگ الگ ذکر کریں گے مثلا ایک ہی قسم کا سبب ذکر کرتے ہیں زید اور عمر دونوں نے دعویٰ کیا ہے زید کہتا ہے میں مالک ہوں کیونکہ میں نے فلاں سے خریدی ہے عمر کہتا ہے کہ میں مالک ہوں کیونکہ میں نے فلاں سے خریدی ہے تو مل کے مقیت ذکر کی اور ایک ہی قسم کی ذکر کی یا ملک مل کے مقیت تو ذکر کی لیکن سبب الگ, الگ الگ ذکر کرتے ہیں مثلا زید کہتا ہے میں نے میں مالک کیونکہ میں نے فلاں سے خریدی ہے عامر کہتا ہے میں مالک کیونکہ فلاں نے مجھے ہبا کی ہے بکر کہتا ہے میں مالک کیونکہ یہ مجھے بطور وراثت کیوں ملی ہے سورج سمجھ میں آ رہی ہے بھائی تو دیکھو مل کے مقید ذکر کر رہا ہے ہر ایک لیکن ہر ایک سبب الگ الگ ذکر کر رہا ہے پھر اس کے بعد یہ سبب جو ذکر ہوئے یہ سارے کے سارے ایک جیسے ہوں گے یا مختلف قسم کے ہوں گے یعنی کوئی سبب قوی ہوگا کوئی سبب ضعیف ہوگا سارے ایک ہی جیسے سبب ذکر کریں گے مثلا سارے کیا ذکر کرتے ہیں شیرا کہ میں نے خریدی دوسرا کہتا ہے میں نے بھی خریدی تو یہ تو ایک جیسے سبب ہیں یہ ایک جیسے تو نہیں لیکن سارے سبب قوی ہیں مثلاً ایک کہتا ہے میں اس کا مالک کیونکہ میں نے خریدی دوسرا کہتا ہے میں اس کا مالک کیونکہ یہ مجھے بطور وراثت کے ملی ہے تو دونوں سبب کیا ہیں قوی ہیں لیکن بعض سبب ضعیف ہیں ان کے مقابلے میں مثلاً ہیبا ہے ایک نے کہا میں مالک کیونکہ میں نے خریدی فلان سے دوسرا کہتا ہے میں مالک کیونکہ فلان نے مجھے ہیبا کی ہے تو یاد رکھیے ہیبا سبب ضعیف ہے اور شیرا سبب قوی شیرا کیوں قوی کبھی کیونکہ اس, اس لیے کہ یہاں ایجا و قبول کرتے انسان دوسری اس چیز کا مالک بن جاتا ہے بھئی. سمجھ میں آیا اور نیز ہی آخر معاوضہ بھی ہے ویسے ہی نہیں کسی چیز کا مالک بنا اس نے بھی ایوز کے طور پر کوئی چیز دی ہے جبکہ ہیبا کے اندر ایوز دیا جاتا ہے ہیبا میں تو ایوز نہیں تو وہ عقد ہے البتہ غیر معاوضہ ہے اس میں معاوضہ نہیں نیز ہیبا کے اندر انسان چیز کا مالک بھی نہیں بنتا جب تک اس پر قبضہ نہ کر لے میں نے آپ کو کوئی چیز ہیبا کی جب تک آپ اس پر قبضہ نہیں کریں گے ہیبا بھی تام نہیں جبکہ بیع کے اندر آپ جانتے ہیں قبضے کی کوئی حاجر نہیں بیع ایجاب و قبول کرتے ہی دوسرا شخص مبیا کا مالک بن جاتا ہے تو معلوم ہوا بیع ہے یا شرا ہے سبب قوی اور ہیبا کیا ہے سبب زعی تو دونوں نے یا تو سبب قوی ایک سبب قوی ذکر کیے ہوں گے یا بعض نے سبب قوی بعض نے سبب زعیف ذکر کیے ہوں گے پھر اس کے بعد دونوں نے دونوں کہتے ہیں ہمیں ملک ایک ہی شخص سے حاصل ہوئی ہے زید مثلا کہتا ہے میں نے فلا سے خریدی ہے اور عمر کہتا ہے اسی فلان نے مجھے ہیبا کی ہے تو دیکھو دونوں کو ملکیت ایک ہی شخص سے حاصل ہو رہی ہے یا دونوں الگ الگ اشخاص سے ان کو ملکیت حاصل ہو رہی ہے بھائی دونوں یہ دعویٰ کرتے ہیں زید نے کیا کہا مثلا مجھے خالد نے یہ چیز بیچی ہے عمر کہتا ہے مجھے یہ چیز بکر نے ہی بک کی ہے تو دیکھو دونوں کو مدعی ہیں ایک ہی شخص سے ملکیت کے حاصل ہونے کے الگ الگ شخصوں سے اے اے اے اے الگ الگ شخصوں سے پھر اس کے بعد یہ دونوں مدعی بیانہ قائم کرتے ہیں تو یہ کوئی تاریخ ذکر ان کے گواہ تاریخ ذکر کریں گے یا تاریخ ذکر نہیں کس تاریخ کو خریدی کس تاریخ کو ہی باقی تو یا تو دونوں میں سے کوئی بھی تاریخ ذکر نہیں کرے گا یا دونوں میں سے کوئی ایک تاریخ ذکر کرتا ہے یا دونوں کے دونوں کیا کرتے ہیں تاریخ ذکر کرتے ہیں پھر دونوں کی تاریخ ایک ہی ہوگی یا الگ الگ ہوگی تو یہ تقریبا چالیس کے لگ بھگ صورتیں بن جاتی ہیں بھائی پھر سن لو خلاصہ بھائی دو مت دو, دو فرس کرو دو تین چار سب کا یہی حکم میں آپ نکال سکتے ہیں مثلا دعوی کرنے والے بھائی ایک سے زیادہ ہیں تو پھر اس صورت کے اندر ان میں سے کوئی ایک بھی قابض نہیں ہوگا یا ان میں سے بعض قابض ہوں گے یا سارے کے سارے کیا ہوں گے قابض ہوں گے پھر سارے ایک ہی جہت سے دعوی کریں گے یا جہت الگ الگ ہوگی ایک ہی جہت سے دعویٰ کرتے ہیں مطلب سارے مل کے مطلق کا دعویٰ کر رہے ہیں یا سارے مل کے مقیت کا دعویٰ کر رہے ہیں تو ایک ہی جہت ہوئی یا جہت سب کی الگ الگ ہوگی مطلب یعنی کہ ایک بعض مل کے مطلق کا دعویٰ کر رہے ہیں اور بعض مل کے مقیت کا پھر مل کے مقیت کے اندر سارے ایک ہی قسم کا سبب ذکر کریں گے یا الگ الگ سبب ذکر کریں گے سارے مثلا شیرا ذکر کرتے ہیں تو یہ ایک ہی قسم کا سبب یا الگ الگ ذکر کریں گے بھائی مثلا ایک شیرا ذکر کرتا ہے ایک ورثت ذکر کرتا ہے ایک ہیبا ذکر کرتا ہے پھر جب سبب ذکر کیے تو یہ سارے سبب قوی ہوں گے یا یہ سارے سبب ضعیف ہوں گے یا مختلف قسم کے ہوں گے کسی کا سبب قوی ہوگا کسی کا سبب ضعیف ہوگا سارے شیرا کوئی شیرا ذکر کر رہا ہے کوئی وراثت تو یہ سارے سبب قوی ہیں سمجھ میں آیا ہاں کوئی شیرا ذکر کر رہا ہے کوئی ہیبا ذکر کر رہا ہے تو شیرا کبھی ہے اور ہبا زیب پھر اس کے بعد ایک ہی شخص سے ملکیت کے حاصل ہونے کو ذکر کریں گے یا الگ الگ اشخاص سے ملکیت کے حاصل ہونے کو ذکر کریں گے پھر اس کے بعد تاریخ ذکر کریں گے یا تاریخ ذکر اگر ذکر کرتے ہیں پھر دونوں پھر ان میں سے بعض ذکر کریں گے یا سارے کے سارے ذکر کریں گے اگر سارے ذکر کرتے ہیں پھر ہر ایک کی تاریخ ایک ہی ہوگی یا ہر ایک کی تاریخ الگ الگ ہوگی وغیرہ بھائی یہ بہت سی صورتیں بن جاتی ہیں صاحب قدوری ان میں سے چند صورتیں ذکر کریں گے موٹی موٹی جن سے قوانین کا کچھ پتہ لگ جائے اور کہ کس کو ترجیح دی جائے گی بھائی کس کو ترجیح دی جائے گی البتہ چند قوانین یاد رکھیں بھائی چند قوانین بھائی یاد رکھیے ملک کے مطلق کے دعویٰ میں ملک کے مطلق کے دعویٰ میں خارج کی بیینہ اولہ ہے خارج کی بیینہ ہے نیز اسی طرح دوسرا قانون جس کی تاریخ مقدم ہو اس کی بیینہ اولہ ہوگی بھئی دونوں بہینہ پیش کر رہے ہیں بھائی سمجھ میں آیا بھائی تو جس کی تاریخ مقدم ہو اس کی بیینا اولا ہوگی اسی طرح جو ملک کے ساتھ ساتھ سبب ملک بھی ذکر کرے وہ بینا اولا ہے وہ بہینہ اولا ہے ایک ملک مطلق پر بہینہ ہے ایک ملک بے سبب پر بہینہ ہے کون سی بہینہ اولا ملک بے سبب بہینہ اولا بھائی اسی طرح جس کا سبب قوی ہو اس کی بہینہ اولا ہوگی سبب زائف کے مقابلے میں اس کی بینا اولا ہوگی سبب ضعیف کے مقابلے میں چلیے اب ذرا کتاب پر دیکھیے بھائی کہتے ہیں وہ عزتما <بَيْنَهُمَا> سورت یہ ایک شخص کے پاس کوئی چیز ہے مثلا گاڑی وغیرہ گاڑی ہے چلو گاڑی کی صورت بنا لو ایک شخص کے پاس ایک گاڑی ہے زید اور آمر دونوں نے دعویٰ کر دیا زید کہتا ہے یہ گاڑی میری آمر کہتا ہے یہ گاڑی میری ہے وہ جس کے قبضے میں ہے وہ تو انکار کر رہا ہے لیکن انہوں نے دونوں نے دعویٰ کیا اور دونوں اسے قاضی کے پاس لے گئے قاضی کے پاس لے گئے اور پھر ہر ایک نے اس پر بہینہ بھی قائم کر دی زید نے بھی دو گواہ پیش کر دیے اور عمر نے بھی دو گواہ پیش کر دیے زید کے گواہ کہتے ہیں اس گاڑی کا مالک زید ہے قابل اعتماد گواہ آپ جانتے ہیں بھائی گواہوں کا قابل اعتماد ہونا ضروری ہے عادل ہونا ضروری ہے زید کے گواہ کہتے ہیں اس گاڑی کا مالک زید ہے اور عامر کے گواہ کہتے ہیں کہ اس گاڑی کا مالک عامر ہے اچھا آپ دونوں میں سے کسی کے گواہوں نے بھی سبب مل ذکر نہیں کیا زید کے گواہوں نے یہ نہیں بتایا زید کیوں مالک ہے امر کے گواہوں نے نہیں بتایا کہ آمر کیوں اس گاڑی کا مالک ہے تو دونوں کی بہینا کس پر ہوئی مل کے مطلب پر بہینا کس پر ہوئی اور دونوں میں سے کسی کے گواہوں نے تاریخ وغیرہ بھی ذکر نہیں کی یعنی کوئی ایسی چیز ذکر نہیں کی جس کے ذریعے ایک کے گواہوں کو دوسرے پر ترجیح دی جا سکے تو دونوں کے گواہ بالکل ایک جیسے ہوئے کوئی تاریخ ذکر نہیں کر رہا کوئی سبب نہیں ذکر کر رہا صرف مل کے مطلق پر بینہ پیش کر دی اب کیا کیا جائے کہتے ہیں بھائی اب کسی ایک کو بھی ہم ترجیح نہیں دے سکتے بھائی یہ تو ہو نہیں سکتا بھائی کہ ایک ہی وقت میں زید بھی اس پوری گاڑی کا مالک ہو اور عمر بھی اس پوری گاڑی کا مالک ہو لہذا اب یہی صورت رہ گئی کہ گاڑی کو ان کے درمیان نصف نصف نصف نصف, نصف گاڑی کا فیصلہ کر دیا جائے گا بھائی کہ نصف گاڑی کس کی نصف گاڑی کا مالک کون زید اور دونوں بہینا پیش کر رہے ہیں بھائی. مالک تو انکار کر رہا ہے لیکن یہ جب بہینا پیش کر رہے ہیں فیصلہ تو کس پر پھر ہوگا بہینا پر ہوگا تو آدھی گاڑی کس کے، کا فیصلہ کس کے حق میں کر دیا جائے گا زید کے بارے میں اور آدھی گاڑی کا فیصلہ حمر کے بارے میں کر دیا جائے گا کیونکہ ہم کسی ایک کو بھی ترجیح نہیں دے سکتے کسی ایک کے لیے فیصلہ کر دیں بھائی تو تو تو مالک جو جس کے قبضے میں تھی وہ وہ ہے اس پر میںکار کر رہا ہے نہیں بھائی ان میں سے کسی کی نہیں ہے لیکن اس پر تو قسم آئے گی قسم تک تو ہم بعد میں جائیں گے پہلے تو اس کو سنا جائے گا بھائی یہ نہ آ جائے تو پھر تو قسم کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں رہتی صورت اچھی طرح سمجھ میں آ گئی بھائی تو کہتے ہیں وہ عیدانی آئین فی یہ دن آخرہ جب دعویٰ کر دیا دو آدمیوں نے کسی چیز کا یعنی کسی معین چیز کا فی یہ دن جو کسی اور کے قبضے میں ہے وہ واحد منہما یا زام انح اور دونوں مدعیوں میں سے ہر ایک کا یہ گمان ہے کہ یہ چیز اس کی ہے وہ اور دونوں نے قائم کر دیا کیا قائم کیا البیناتا افامل بہینا تھا اور دونوں نے بینا قائم کر دی بہینہ تو فیصلہ کر دیا جائے گا اس عین کا ان دونوں کے بیچ یعنی دونوں میں مشترکہ قرار دے دی جائے گی کہ آدھی ایک ہی ہے اور آدھی گاڑی دوسری دونوں شریک ہو گئے یعنی اس گاڑی کے اندر وہ اناہما نکاح مر اب دوسری صورت ہے دو آدمیوں نے ایک عورت کس پر نکاح اور ایک عورت سے نکاح کا دعویٰ کر دیا ایک عورت ہے اور ایک شخص کہتا ہے یہ میری بیوی کیونکہ میرا اس سے نکاح ہو چکا اس پر گواہ دو پیش کر دیتا ہے دوسرا کہتا ہے یہ میری بیوی کیونکہ میرا اس سے نکاح ہو چکا وہ بھی اس پر بہینا پیش کر دیتا ہے بھائی سمجھ میں آیا اب یہ وہ صورت ہے جبکہ عورت ان میں سے کسی کے پاس نہ رہ رہی ہو بھائی سمجھے ہے کسی کے پاس نہ ہو اب دو مدعی ہیں بھائی عورت انکار کر رہی ہے لیکن انہوں نے گواہ پیش کر دیے قابل اعتماد بھائی اب کیا, کیا جائے بھائی تاریخ بھی کسی نے ذکر نہیں کی اگر تاریخ ذکر کر دیتے دونوں کے گواہ تو جس کی تاریخ مقدم ہوتی اس کے حق میں کیا کر دیا جاتا فیصلہ کر دیا جاتا اب یہاں پر ترجیح کی اور کوئی صورت نہیں اور عورت کو مشترکہ بھی نہیں قرار دیا جا سکتا ایک ہی عورت دو آدمیوں کی بیوی بی ہو املاک کے اندر تو شرکت جائز تھی گاڑی سمجھ میں آیا گاڑی وغیرہ میں تو شرکت ممکن تھی یہاں تو شرکت ہو نہیں سکتی اب کیا کیا جائے گا کہتے ہیں کسی ایک بینا پر کی وجہ سے بھی اب فیصلہ نہیں کیا کسی ایک بینا کی وجہ سے بھی فیصلہ نہیں کیا جائے گا بلکہ اب عورت کی طرف رجوع کیا جائے گا وہ ان دونوں میں سے جس کی تصدیق کر دے گی اس کے حق میں کیا کر دیا جائے گا فیصلہ ہو جائے گا جس کی وہ کر دے تو کہتے ہیں وَإِنِ بینا قائم کر دی واہ بواحد البیناتی تو فیصلہ نہیں کیا جائے گا دونوں بینا میں سے کسی ایک پر بھی رجو کیا جائے گا عورت کی تصدیق کی طرف ان دونوں میں سے کسی ایک کے لیے وہ تصدیق کر دے گی اس کی بیوی شمار ہوگی وَاحِدٍ داس أَنَّهُ الحدی مینا مین الْعَبْدَ اب دیکھو پچھلا مسئلہ آیا تھا دونوں نے گاڑی کا دعویٰ کیا تھا اور سبب ذکر کیا تھا سبب نہیں ذکر کیا ایک کہتا تھا میں مالک اس پر گواہ پیش کر دیے دوسرا کہتا ہے میں مالک اس پر گواہ پیش کر اب دوسری صورت ہے کہ دونوں سبب بھی ذکر کرتے ہیں اور ایک ہی سبب ذکر کرتے ہیں مثلا گاڑی کی صورت بنا لو کتاب کے اندر غلام کی صورت ہے دو آدمیوں نے زید کے پاس ایک آ... بلکہ ایک آدمی کے پاس ایک غلام ہے زید نے دعویٰ کر دیا یہ غلام میرا ہے کیونکہ میں نے اس سے یہ غلام خرید لیا ہے عمر نے بھی دعویٰ کر دیا یہ غلام میرا کیونکہ میں نے یہ غلام اس سے خریدا ہے تو دونوں نے شیرا کا دعویٰ کیا ہے دونوں مدعیوں نے اور اس شرا پر گواہ بھی پیش کر دیے بینا بھی قائم کر دی بھائی سورت سمجھ میں آ گئے بھائی تو دونوں شرا پر بینا پیش کر رہے ہیں بھائی تاریخ کسی نے ذکر نہیں کی اگر تاریخ ایک ذکر کر دیتا تاریخ دونوں ذکر کر دیتے تو ہم کیا کرتے جس کی تاریخ مقدم ہوتی ہم اس کے حق میں فیصلہ کر دیتے تو کہتے ہیں اس سورت میں اب دونوں کو اختیار دیا جائے گا دونوں مداحوں کو کہ بھائی اے کہ دونوں میں سے ہر ایک جو ہے نصف سمن کے بدلے نصف اس چیز کو لے لے یا چھوڑ دے بھائی زید کا دعویٰ یہ غلام میرا کیونکہ میں نے خریدا ہے ہمر کا دعویٰ کہ یہ غلام میرا کیونکہ میں نے خریدا تو دونوں کو اختیار دے دیا جائے گا چاہے تو ہر ایک نسو نسوے سامان کے بدلے نصف نصف اس چیز کو خرید لے اور چاہے تو چھوڑ دے بھائی یہاں ایک کے حق میں فیصلہ ہو سکتا ہے کوئی ترجیح کی وجہ ہے ہم کسی کی بہینہ کو ترجیح نہیں دے سکتے تو اب یہی صورت کے کہ دونوں میں تقسیم کر دیا جائے اور یہاں پھر ہر ایک کیونکہ شرا کا دعویٰ کر رہا ہے پھر اختیار بھی ساتھ دے دیں گے بھائی وہ تو پورا غلام پورے غلام کا مدعی تھا لیکن اب فیصلے کے اندر اس کے حصے میں کتنا غلام آ رہا ہے نصف آ رہا ہے اور وہ تو چاہتا تھا پورا غلام تو ساتھ ہی اسے اختیار بھی دے دیں گے چاہے تو نصف سمن کے بدلے نصف غلام لے لو اور چاہے تو چھوڑ دو ہو سکتا ہے اسے پورے کامل غلام کی ضرورت ہو تو نصف سے تو اس کی ضرورت پوری نہیں ہے بھائی نصف غلام ایک کا نصف دوسرے کا پھر تو آپ اس میں تقسیم کریں گے ایک دن ایک کی خدمت کرے گا دوسرے دن دوسرے کی خدمت کرے گا تو لہٰذا اب چونکہ ہو سکتا ہے اس کی ضرورت یہ تو غلام کی مثال ذکر کی کوئی اور چیز بھی آپ بنا سکتے ہیں ایک کی ضرورت پوری نہیں ہوتی اگر ہم اس پر لازم دونوں پر لازم کر دیں کہ آدھا آدھا غلام اب تمہیں لینا پڑے گا تو پھر تو ان کا نقصان ہوگا لہذا اختیار دے دیں گے دونوں کو چاہے تو نصف سمن دے کر نصف غلام ایک لے لے اور نصف سمن دے کر نصف غلام دوسرا لے لے اور چاہے تو اسے کیا کر دیں چھوڑ دیں دیکھیے بھائی وہ انہیں نانی اور دعویٰ کر دیا اگر دو آدمیوں نے دو آدمیوں نے کل واحد مین ہوما ان میں سے ہر ایک نے یہ دعویٰ کیا انا ہوشتارا مین ہو کہ اس نے غلام خریدا ہے مین ہوئی مین صاحب یدی کس سے خریدا ہے صاحب ید سے خریدا ہے صاحب ید سے تو ہر ایک نے یہ دعویٰ خریدا ہے تو دونوں میں سے ہر ایک کو اختیار ہے ان شاء نسف بیسف سمن اگر چاہے تو نصف غلام کو لے لے نصف سمن کے بدلے وہ ان شاطر کا اور اگر چاہے تو چھوڑ دے فَإن قدل یہ اب یہی ہے قاضی نے فیصلہ کر دیا بھائی قاضی نے دونوں کی بیینے پر کیا فیصلہ کر دیا ایک کو کہا اگر تم چاہو تو نصف گاڑی لے لو نصف سمن کے بدلے دوسرے کو بھی کہا اگر تم چاہو تو نصف گاڑی لے لو نصف سمن کے بدلے یا تم دونوں کی مرضی ہے چھوڑنا چاہو تو چھوڑ بھی سکتے ہو اب قاضی نے فیصلہ کر دیا قاضی کے فیصلے کے بعد ایک کہتا ہے میں تو گاڑی نہیں لیتا نسر گاڑی کی مجھے ضرورت نہیں میں گاڑی نہیں لیتا ایک نے چھوڑ دیا بھائی کیا اب دوسرا ساری گاڑی لے سکتا ہے کہتے ہیں نہیں بھائی دوسرا ساری گاڑی نہیں لے سکتا کیوں نہیں لے سکتا ساری گاڑی کہتے ہیں اس لیے کہ جب قاضی نے فیصلہ کر دیا ایک کے حق میں بھی آدھی گاڑی کا دوسرے کے حق میں بھی آدھی گاڑی کا تو گویا کے قاضی نے نصف گاڑی میں ہر ایک کی بےف کر دی زید کا دعویٰ بھی کیا تھا ساری گاڑی میں نے خریدی ہے اور قاضی نے اس کے لیے کتنے کا فیصلہ کیا نصف معلوم ہوا نصف گاڑی میں قاضی نے بیع کو کیا کر دیا فصف کر دی اور عمر نے بھی پوری گاڑی کا دعویٰ کیا تھا لیکن قاضی نے کیا فیصلہ کیا اس کے لیے نصف گاڑی کا معلوم ہو نصف گاڑی کے اندر اس کی بے قاضی نے کیا کر دی فسخ کر دی آپ دونوں کی نصف نصف گاڑی میں بے فسخ ہو چکی ہے ایک نے کہا میں گاڑی چھوڑ دیتا ہوں میں نہیں لیتا دوسرا دوسرا کیا کرتا ہے وہ پوری گاڑی لینا چاہتا ہے دوسرا پوری گاڑی لینا چاہتا ہے کہتے ہیں بھائی نہیں لے سکتا کیونکہ آدھی گاڑی میں اس کی بے کیا ہو چکی فسف ہو چکی یہ جبرن کی بات ہو رہی ہے مولانا وہ کہتے ہیں نہیں میں تو پوری گاڑی لوں گا جب وہ ایک نے چھوڑ دیا ہے تو اب میں پوری گاڑی لے لوں گا کہتے ہیں نہیں جبرن نہیں لے سکتا ہاں لینا چاہتا ہے وہ گاڑی کے مالک سے پھر کیا کر لے بے وغیرہ کر لے سمجھ میں آئی بات بھائی یہ مانا نہیں کہ لے ہی نہیں سکتا پوری گاڑی مطلب نصف تو یہ اس وقت اس مقدمے کی بنا پر چاہے تو لے لے اور نصف اگر وہ مالک راضی ہے تو وہ جس صاحب قبضہ راضی ہے تو پھر اس کے ساتھ کیا کر لے بی وغیرہ کر لے کہتے ہیں فَإن قاضی, اگر قاضی نے فیصلہ کہا ان دونوں میں سے ایک نے لا اختارو میں تو پسند نہیں میں اس کو پسند نہیں کرتا یعنی یہ اختیار نہیں کرتا یہ صورت کے نصف غلام کو نصف سمن دے کر لے لوں تو کہتے ہیں لم یقن لیں تو جائز نہیں دوسرے کے لیے لے لے اس سارے کے سارے غلام کو دوسرا سارے غلام کو نہیں لے سکتا بھائی نہیں لے ہاں اگر قزائے قاضی سے پہلے یہ کر دیتے ہیں پھر لے سکتے ہیں دونوں نے بہینہ پیش کر دی ابھی قاضی نے فیصلہ نہیں کیا ایک نے کہا میں نہیں لیتا بھائی سمجھ گیا کہ میرے حصے میں کتنا آ رہا ہے نہیں میں نہیں لیتا بھائی تو ابھی چونکہ بے فسخ نہیں کی تو اب وہ چاہے تو یہ الگ اسی میں سورج ذکر کر رہے اگر ان میں سے ہر ایک تاریخ بھی ذکر کرتا ہے تو کہتے ہیں جس کی تاریخ مقدم ہوگی اس کے حق میں کیا کر دیا جائے گا فیصلہ کر دیا جائے گا تو کہتے ہیں وہ امزا کرمن تاریخن اور اگر ذکر کر دیا دونوں میں سے ہر ایک نے تاریخ کو فل مینا تو وہ غلام جو ان میں سے مقدم ہوگا اس کے لیے ہوگا یعنی جس کی تاریخ مقد... پہلے ہے اس کے لیے وہ غلام ہو جائے گا يَذْكُرَا تَارِيخًا وَمَعَ أَحَدِهِمَا قَبْضٌ فَهُوَ أَوْلَى بِهِ اگر دونوں تاریخ ذکر نہیں کرتے البتہ ایک کا قبضہ ہے ایک کا کیا ہے مثلا زید اور عمر میں سے ہی ایک کے پاس وہ غلام ہے اور دونوں نے قاضی کے پاس دعویٰ کیا زید کہتا ہے یہ غلام میں نے فلاں سے خریدا ہے عمر کے پاس تھا عمر کے قبضے میں ہے وہ غلام عمر نے بھی دعویٰ کیا دو گواہ پیش کیے کہ میں نے یہ غلام فلاں سے خریدا ہے ان ایک ہی آدمی سے دونوں خریدا خریدنے کے مدعی ہوئے زید اور عمر مثلا دونوں کہہ رہے ہیں ہم نے کس سے خریدا ہے بکر سے لیکن ان دونوں میں سے ایک کے قبضے میں ہے وہ غلام یا تو زید کے قبضے میں ہے یا عمر تو ایک دونوں مدائیوں میں سے ایک صاحب ید ہوا ایک خارج ہوا ایک کون ہوا ایک صاحب ید اور ایک خارج اور دونوں بہینا کس پر پیش کر رہے ہیں شیرا پر کہ ہم نے خریدا ہے اور کس سے الگ الگ آدمیوں سے خریدا ہے یا ایک ہی آدمی سے خریدا ہے؟ ایک ہی آدمی سے خریدا ہے اور تاریخ بھی کسی نے ذکر نہیں کی تو اب کہتے ہیں صاحب ید کی بہینہ اولا ہے صاحبیت کی بینا اولا ہے اس لیے کہ وہ غلام اس کے قبضے میں ہے معلوم ہوا اس نے پہلے خریدا ہے جب ہی تو اس کے قبضے میں ہے صورت سمجھ میں آ گئی بھائی تو کہتے ہیں وہ علم یس قور تاریخ اور اگر دونوں نے تاریخ ذکر نہ کی وہ قبضون اور دونوں میں سے کسی ایک کے پاس قبضہ ہے اولا بھی ہی تو وہ اس کے زیادہ لائق ہے سمجھ میں آئی صورت بھائی اسی طرح یاد رکھیے یہی صورت ہے زید کہتا ہے میں نے بکر سے خریدا عمر کہتا ہے میں نے بکر سے خریدا ہے اور دونوں میں سے ایک تاریخ ذکر کر دیتا ہے تو جو تاریخ ذکر کرتا ہے اس کی بہینہ اولا ہے اور دوسرے کے لیے یوں سمجھیں گے جیسے اس نے ابھی اس کی بیع ابھی ہوئی ہے فلاں کی بیع تو ایک مدعی کی بیت تو فلا تاریخ کو ہوئی تھی دوسرے کی دوسرے نے تو تاریخ کی کوئی ذکر نہیں کی بھائی کہتے ہیں اس کے بارے میں یوں سمجھا جائے گا جیسے اس نے ابھی حال ہی میں خریدا ہے تو جو پہلے خریدے وہ مالک ہو جاتا ہے دوسرے کی دوسرے کو تو بیچنا پھر درست ہی مم. نہیں سورج سمجھ میں آگئی گئی وہ ہوما شیرا انولا ہی بتاؤں قبض آپ بھائی دیکھو ایک دو الگ الگ سبب ذکر کر رہے ہیں سبب دونوں ذکر کر رہے ہیں لیکن سبب الگ الگ ہیں ایک کا سبب قوی ایک کا سبب ضعیف مثلا ایک کہتا ہے یہ گاڑی میں نے بکر زید کہتا ہے زید کہتا ہے یہ گاڑی بکر سے میں نے خریدی ہے اس لیے میں اس کا مالک اور عامر بہینہ پیش کرتا ہے اس بات پر کہ یہ گاڑی ہامر بکر نے بکر نے مجھے ہی با کی ہے بھائی زید کیا کہتا ہے کس سے خریدی ہے ہاں زید کہتا ہے میں نے بکر سے خریدی ہے اور عمر کہتا ہے مجھے بکر نہیں کیا کی ہے <تصفح> ہبا ایک ہی شخص سے شیرا کا دعویٰ اور ایک ہی شخص سے <تصفح> ہیبا کا دعویٰ ہے بھائی تو اب کہتے ہیں دیکھیے شیرا کس سبب قبی کون سا ہے شیرا ہے یا ہبا ہے <تصفح> <تصفح> شیرا تو شیرا والے کی بہینا اولا ہے صورت سمجھ میں آ یہ وہ صورت ہے جب ایک ہی آدمی سے دونوں شیرا اور ہیبا کے مدعی ہوں اگر الگ الگ آدمیوں سے مدعی ہوئے زید کہتا ہے میں نے بکر سے خریدی ہے اور عمر کہتا ہے مجھے خالد نے ہیبا کی ہے پھر دونوں برابر ہیں نصف نصف کریں گے سمجھ میں آیا بھائی ہاں ایک سے ہی اگر دعویٰ کر رہے ہیں ایک سبب قوی ذکر کر رہا ہے ایک سبب زئی اور دونوں کیا دعویٰ کر رہے ہیں ایک ہی شخص ملکیت حاصل ہو رہی ہے تو سبب کبھی والے کو کیا ہوگی ترجیح ہوگی تو کہتے ہیں وہ ان داحد ہوما شیرا اور اگر دعویٰ کر دیا دونوں میں سے کسی ایک نے شیرا کا وا اور دوسرے نے ہیبا کا و قبض ہیبا اور قبض کا کیونکہ آپ جانتے ہیں ہیبا بغیر قبضے کے تام ہی نہیں جی اور یاد رکھیے نیچے کیا لکھا ہوا ہے منظالی کا شخص بھی آئی نہیں اسی آدمی سے جس سے ایک شیرا کا مدعا ہے دوسرا اسی سے کی طرف سے ہیبا کا مدعا ہے تو شیرا جی تو وہ اقامل اور دونوں نے بینا قائم کر دی ولا تاریخ ماہ اور دونوں میں سے کسی کے پاس تاریخ بھی نہیں ہے شیرا او اولا مین ال تو شیرا اولا ہے دوسرے سے کیونکہ شیرا کیا ہے آقر معاوضہ اور ہبا کیا ہے آقر غیر معاوضہ نیز شرا کے اندر عقد کرتی انسان چیز کا مالک بن جاتا ہے جبکہ ہیبا کے اندر جب تک قبضہ نہ کرے اس کا مالک نہیں بنتا ایک اور صورت بھائی زید نے دعویٰ کیا اس گاڑی کا مالک میں کیونکہ یہ گاڑی میں نے بکر سے خریدی ہے ایک مدعی کون ہوا زید اور وہ کیا ذکر کر رہا ہے سبب ذکر کر رہا ہے کہ گاڑی میں نے بکر سے خریدی ہے دوسری مدعیہ عورت ہے بھائی اس نے دعویٰ کر دیا یہ گاڑی میری ہے کیونکہ یہ بکر سے میرا نکاح ہوا تھا اس نے مجھے بطور بطور مہر کے دے دی تھی تو ایک نے دعویٰ کیا شیرا کا دوسری عورت نے دعویٰ کس چیز کا کر دیا مہر کا اور ایک ہی آدمی سے ہے زید کہتا ہے بکر نے یہ مجھے چیز یہ گاڑی بے چی اور وہ عورت کہتی ہے بکر نے ہی مجھے یہ گاڑی بطور مہر کے دی ہے اب کس کی بہینا اولا کہتے ہیں دونوں بہینا میں سے کسی کو بھی ترجیح نہیں دی جا سکتی تو اس کو کیا جائے گا نصف نصف کیوں بھائی سرجی کیوں نہیں دی جا سکتی شیرا تو سبب کبھی ہے آخ معاوضہ ہے کہتے ہیں بھائی شیرا اگر آخ معاوضہ ہے تو نک... وہ دوسری نے مہر کا کہا ہے نکاح کا کہا ہے اور نکاح بھی کیا ہے آخ دے... مہر بھائی مہر دیکھو خامند کو عورت اپنے آپ کو خامند کے سپرد کرتی ہے اور خامن پھر کیا خاون پر کیا لازم ہو جاتا ہے مہر تو وہ بھی آپ معاوضہ ہے تو دونوں برابر ہوئے گئے تو کہتے ہیں شیرا اگر دعویٰ کر دیے دونوں میں سے ایک نے شیرا کا وہ دا تل مر اتو اور دعوی کر دیا عورت نے کہ اس نے نکاح کیا ہے علیہ ہی اس غلام پر یعنی اس پر بطور مہر کے کیا کیا ہے نکاح کیا فہما صوا ان تو دونوں کیا ہیں برابر ہیں وہ نداحد رہنؤ و قبضر بھی بتاؤں قبضا پر رہن اولا اچھا دو آدمیوں نے دعویٰ کر دیا بھائی ایک نے رہن اور قبضے کا دعویٰ کیا ہے اور دوسرے نے ہیبا اور قبضے کا دعویٰ کیا زید نے دعویٰ کیا کہ یہ جو غلام ہے یہ میرے پاس فلا نے بطور رہن کے رکھوایا ہے اور میں نے اس پر قبضہ بھی کیا بھائی لہذا یہ غلام مجھے دیا جائے میرے میں اپنے پاس بطور رہن کے رکھوں گا اس کو اور اس کے ذریعے اپنے دین کو وصول کروں گا دوسرے نے کہا بھائی یہ غلام تو مجھے اس نے اسی آدمی نے مجھے ہیبا کیا ہے اور میں نے اس پر کیا کر لیا قبضہ بھی کر لیا تھا بھائی اب کس کو ترجیح دیں ایک طرف رہن اور قبضہ ہے دوسری طرف ہیبا اور دونوں کے ساتھ قبضہ ذکر کیا کیونکہ قبضے کے بغیر رہن تام نہیں اسی طرح قبضے کے بغیر ہیبا بھی تام نہیں تو کہتے ہیں اب کس کو ترجیح دیں کہتے ہیں قیاس تو یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہیبا کو ترجیح دی جائے کیوں؟ اس لیے کیونکہ ہیبا میں دوسرا چیز کا مالک بن جاتا ہے جس کو ہیبا کی جائے لیکن رہن کے اندر مرتئین اس چیز کا مالک نہیں بنتا بھائی یہ تو صرف بطور ضمانت کے ضمانت کے طور پر اس کے پاس وہ چیز پڑی ہے بھائی لیکن احتسان بھائی رہن کو ترجیح دی گئی اس لیے کہ رہن میں بھی قبضہ ہے ہیبا میں بھی قبضہ ہے رہن کے اندر قبضہ زمان, والا ہے اس میں زمان آتا ہے اگر وہ چیز اس کے پاس حلاق ہو جائے جبکہ ہبا کے اندر اگر وہ شخص جس کے ہبا کیا گیا ہے اس کے پاس وہ چیز ہلاک ہو جائے تو اس پر زمان نہیں اگر مالک رجوع کرنا چاہے اور کہے بھائی وہ چیز میں نے ہی کی تھی وہ مجھے واپس کرو وہ کہتا ہے میرے پاس تو ہلاک ہو چکی واپس کیسے کروں تو اس میں وہاں پر زمان نہیں آتا بھائی اس لیے رہن کو ترجیح ہے تو کہتے ہیں بھائی انہیں آ رہنا قبضاً اور اگر دعویٰ کیا دونوں میں سے کسی ایک نے رہن اور قبضے کا ولا کرو ہی بتاؤں و اور دوسرے نے ہیبا اور قبضے کا سمجھ میں ایک ہی آدمی سے فر رہن اولا تو رہن اولا ہے وہ خارجان طال مل کی و تاریخ صورت یہ دو خارج ہیں یعنی ایک تیسرے شخص کے قبضے میں ایک چیز ہے زید اور آمر نے دعویٰ کر دیا زید کہتا ہے اس چیز کا مالک میں آمر کہتا ہے اس چیز کا مالک میں ہوں پھر دونوں نے مل کے مطلق پر بینا بھی قائم کر دی اور تاریخ بھی دونوں سے ذکر کر رہے ہیں ایک کے گواہوں نے بھی تاریخ ذکر کی دوسرے کے گواہوں نے بھی تاریخ ذکر کی تو آپ نے پڑھا تھا کہ کس کو ترجیح ہوگی جس کی تاریخ مقدم ہو یہ خارجہ بینا تال مل کی و تاریخ اور اگر قائم کر دی دو خارج نے بینا کس پر بینا قائم کی عالمل کی تاریخ ملک ملک پر اور تاریخ پر مل مطلق اور تاریخ پر فصاحب ال تاریخ اولا تو وہ شخص جس کی فصاحب ال تاریخی تو مقدم تاریخ والا اولا وہ کیا ہے اولا ہے یہ مل مطلق کی بات چل رہی تھی مل مطلق تھی سبب ذکر نہیں کیا اور تاریخ دونوں نے ذکر کی تو دونوں کی جس کی تاریخ مقدم ہے وہ اولا ہے اسی طرح دایا شیرا قامل بین تعلی تاریخ اول اولا آپ مل کے مطلق نہیں شیرا پر دونوں بہینہ کر رہے ہیں بھائی بینا پیش کر رہے ہیں اور شیرا بھی ایک ہی آدمی سے ہے زید کہتا ہے یہ گاڑی میں نے بکر سے خریدی اور عمر بھی کہتا ہے یہ گاڑی میں نے بکر سے خریدی ہے تو دونوں ملک ذکر کر رہے ہیں اور ملک کے ساتھ سبب بھی ذکر کیا اور پھر دونوں کے گواہوں نے ساتھ تاریخیں بھی ذکر کی ایک دونوں کی الگ الگ تاریخیں ہیں تو کہتے ہیں جس کی تاریخ مقدم ہے اس کے حق میں وہ اس کی بینا اولا ہے کہتے ہیں وہی داعت شیرا امی واحد اور اگر دعویٰ کر دیا دو خارج نے اشرا امواحدن کسی ایک سے خریدنے کا وہام البینہ تعالیٰ تاریخ اور دونوں نے بینہ قائم کر دی دو تاریخوں میں پھلا اول اول اولا تو جو پہلے ہوگا جو مقدم ہے جو تاریخ پہلے ہے وہ کیا ہے اولا ہے یہی کہ جو مقدم تاریخ والا ہے وہ اولی ہے و ان اقام كل واحد منهم البینۃ علی الشراء من الاخر و ذکر تاریخا فهما سواء ابی یہ پہلے صورتیں چل رہی تھیں ایک ہی آدمی سے خریدنے کے مدعی تھے دونوں اب ہے دو الگ الگ آدمیوں سے خریدنے کے مدعی ہیں زید کہتا ہے یہ گاڑی میں نے بکر سے خریدی ہے اور عامر کہتا ہے یہ گاڑی میں نے خالد سے خریدی ہے اور اس بات پر اس نے بینا بھی پیش کر دی بھائی کہتے ہیں یاد رکھیے اب دونوں کو برابر ہیں دونوں کیا ہیں برابر ہیں یعنی دونوں میں نصب نصب کا فیصلہ کر دیا جائے گا چاہے دونوں تاریخ ذکر نہ کریں چاہے صرف ایک تاریخ ذکر کر دے چاہے دونوں تاریخ ذکر کریں پھر چاہے ایک ہی تاریخ ذکر کریں چاہے دونوں الگ الگ تاریخیں بھئی کیوں آپ الگ الگ تاریخ ذکر کرتا ہے ایک کہتے ہیں میں نے دس رمضان ایک کے گواہ کہتے ہیں اس نے دس رمضان کو بکر سے گاڑی خریدی ہے دوسرے کہتے ہیں دوسرے کے گواہ کہتے ہیں اس نے بیس رمضان کو خالد سے گاڑی خریدی ہے ایک ہی تاریخ تو مقدم ہو گئی کہتے ہیں بھائی وہ ایک ہی آدمی کی اس سے خریدا ہوتا پھر ہم کہتے وہ مقدم ہے اس لیے کیا کرو اس کے حق میں فیصلہ کر دو اب تو زید کے کا دعویٰ گویا یہ ہوا کہ مجھے یہ ملکیت کس سے حاصل ہوئی ہے کس سے خریدی ہے میں نے بکر سے تو بکر سے ملکیت مجھے حاصل ہوئی اور ہمر کا کیا دعویٰ کہ میں نے خالد سے تو مجھے ملکیت کس سے حاصل ہوئی ہے خالد سے تو اور خالد کیوں اس چیز کا مالک تھا کوئی وجہ ذکر کی بکر کیوں اس چیز کا مالک ہوا تھا کوئی اس کی وجہ ذکر کی نہیں تو جو اصل مالک تھے ان کے لیے مل کے مطلق آ گئی ان کے لیے خود بخود کیا آ گئی گویا بھائی ذہن نے جب پہینہ پیش کی میں نے بکر سے یہ گاڑی خریدی ہے تو بکر کے لیے کس چیز کا اقرار کر لیا معلوم ہوا پہلے مالک کون تھا بکر تھا اس سے میں نے یہ گاڑی خریدی ہے تو بکر کے لیے مل کے مطلق ثابت ہو گئی عامر نے کیا کہا میں نے گاڑی کس سے خریدی خالد سے معلوم ہوا اس کو ملکیت کہاں سے حاصل ہوئی خالد تو گویا خالد کی پہلے مالک تھا تو اس کے لیے کیا ثابت کر دی مل کے مطلق ثابت کر دی سمجھ میں آیا بھائی مل کے مطلق ثابت کر دی تو اب یہ دونوں برابر ہو گئے اس اعتبار سے کہ اصل مالکان کے لیے کیا ثابت کر دی مل کے ثابت کر دی بھائی تو جو مالک کے لیے ملکیت ثابت ہوئی اس میں تاریخی نہیں ہے تقدیم تاخیر کا فیصلہ ہی نہیں ہو سکتا اس کی بنا پر بھائی اس میں تقدیم اور تاخیر ہوتی تو پھر ہم کہتے فیصلہ کرتے زید کے دعوے سے کیا پتا چلا مالک کون تھا اس چیز کا بکر آمر کے دعوے سے کیا پتا چلا مالک کون تھا خالد تھا سمجھ میں آیا اب ان میں سے کون پہلے مالک تھا اگر یہ طے ہوگا تو پھر ہم کیا کرتے ہمیں فیصلہ کرنے میں آسانی ہوتی تو کہتے ہیں وینکل واحد ہومل بینا تھا عالت شیرا امین ال آخری اور اگر قائم کر دیا دونوں میں سے ہر ایک نے بینا کو اعلی شیرا امین ال دوسرے سے دوسرے سے شرا پر یعنی ایک نے ایک سے شیرا کا دعوی کیا ہے تو دوسرے نے دوسرے سے شرا کا دعوی کیا ہے وزاکاراتاری خان اور دونوں نے تاریخ ذکر کی فہما سوا ان تو دونوں برابر ہیں سمجھ میں آیا بھائی وہین الخارج البین بدصورت یہ ہے ایک گاڑی ہے وہ عمر کے قبضے میں ہے زید نے دعویٰ کیا یہ گاڑی میری ہے عمر نے بھی دعویٰ کر دیا یہ گاڑی میری ہے بھائی تو دیکھو ایک ہے خارج ایک ہے صاحب ید بھائی ایک کون ہے آمی. ایک خارج ہے ایک صاحب آمی. اچھا اب خارج نے بھی بینہ قائم کی اور اس کے گواہوں نے تاریخ بھی ذکر کر دی اور صاحب ید نے بھی بینہ قائم کی اور اس کے گواہوں نے بھی تاریخ ذکر کی لیکن صاحبیت کے گواہوں کی تاریخ مقدم ہے تو وہ زیادہ لائق ہے بھائی صاحبیت کی بینہ اولا ہے اس کے حق میں فیصلہ ہوگا کیونکہ اس کی تاریخ کیا ہے مقدم ہے کہتے ہیں وہ ان اقام الخارج البین تعالیٰ ملک محرقین اگر بہ خارج نے بینہ قائم کر دی ملک ایسی ملک پر محرقین جو تاریخ والی ہے قام صاحب الدل اور قائم کر دیا صاحب قبضہ نے بھی البینہ تعلی ملکن اقدامہ تاریخ بینہ قائم کر دی اعلی ملکن ایسی ملکیت پر اقدامہ تاریخ جو تاریخ کے اعتبار سے مقدم ہے کانہ اولا تو یہ صاحب يد کی بینہ جو مقدم تاریخ والی ہے یہ اولا ہے ان اقامل خارج و صاحب بن ہوا بہینج <نِتَاجِ> یہ دونوں ایک ہے خارج ایک ہے صاحب یز دونوں مدعی ہیں ایک کہتا ہے یہ چیز میری دوسرا کہتا ہے یہ چیز میری, میری, میری, میری ہے اور دونوں میں سے ایک کون ہے ایک خارج, میری خارج میری ہے اور ایک میری کیا, میری کیا ہے صاحب میری قبضہ میری ہے اور دونوں بہینا پیش کرتے ہیں نتاج پر یعنی کچھ چیز کی پیدائش پہ بننے پر بھائی کیا کرتے ہیں پیدائش پر مسن بھائی زید کے پاس ایک غلام ہے اور عمر نے دعویٰ کر دیا یہ غلام میرا ہے اور بہینا پیش کر دی اور کہا کیا سے نے کیا فکر کر دیا بینا نے کہا یہ غلام آمر کا ہے کیونکہ یہ آمر کے پاس اس کو باند, عمر, اس کی باندی نے جنم دیا اس غلام کو کس نے جنم دیا آمر کے پاس اس کی باندی نے جنم دیا ہے تو یہ آمر کا غلام ہے جب کہ زید جو صاحب قبضہ ہے وہ بھی بہینہ پیش کر دیتا ہے اور اس کے گواہ کہتے ہیں اس غلام کا مالک ہے کیونکہ اس کی باندی نے کیا کیا ہے اسے جنم دیا ہے تو دونوں کے گواہوں نے کس چیز پر گواہی دی ہے اس چیز کی پیدائش پر ایک کہتا ہے اس کے پاس چیز پیدا ہوئی اس لیے یہ مالک ہے دوسرا کہتا ہے اس کے پاس یہ چیز پیدا ہوئی ہے اس لیے یہ مالک ہے تو اب کس کے حق میں فیصلہ ہوگا کہتے ہیں صاحب ید کی بہینہ اولا ہے صاحب کی بیہ اولا, اولا, اولا, اولا ہے کہتے ہیں بئی اور اگر قائم کر دیا خارج نے اور صاحب جو ہیں کل واحد بن ان میں سے ہر ایک نے قائم کیا کیا قائم کیا بہینتم بن نتاج پیدائش پر بیانہ قائم کر دی فَصَاحِبُ الْيَدِ اَوْلَا تو صاحبِ ید کیا ہے؟ اولا ہے وَقَذَلِكَ النَّسُّ فِي السِّيَابِ اللَّتِ لَا تُنْسَجُ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدًا بس یہ یاد رکھیں اب ذابطہ مالا نہ ذابطہ جب بھی خارج ایک خارج ہو ایک صاحبِ ید ہو اور دونوں بیانہ قائم کر دیں اس چیز کے بننے پر ایک کہتا ہے میں ایک کے گواہ کہتے ہیں یہ مالک ہے کیونکہ یہ چیز اس کے پاس بنی ہے یہ اس کے پاس پیدا ہوئی ہے دوسرے کے گواہ کہتے ہیں یہ اس چیز کا مالک کیونکہ یہ چیز اس کے پاس پیدا ہوئی ہے یا اس کے پاس بنی ہے تو اس صورت کے اندر یاد رکھیے صاحب قبضہ اولا ہے کیا ہے صاحب بیانہ اولا ہے لیکن یاد رکھیے یعنی وہ اس سبب میں تکرار نہیں ہوتا یہ ان اسباب کی بات ہو رہی ہے ایک صاحبِ ید ہے ایک خارج ہے صاحب ید نے بھی ایک سبب پر بیانہ پیش کر دی کیا سبب تھا یہ چیز میرے پاس پیدا ہوئی ہے اور پیدائش میں تکرار ہے ایک ہی چیز ایک دفعہ پیدا ہوتی ہے یا زیادہ مرتبہ ایک, ایک, دفع ایک دفع ہی دفع مرتبہ اسی طرح ایک چیز ہے وہ ایک ہی مرتبہ بنتی ہے اس کا بھی یہی حکم ہے مثلا دودھ کے اندر جھگڑا آیا زید کے گواہوں نے کہا زید صاحب قبضہ ہے زید کے گواہوں نے کہا زید اس دودھ کا مالک ہے کیونکہ یہ دودھ زید کی ملکیت میں اس کی گائے سے نکالا گیا ہے اب آپ بتائیے ایک دودھ کا کو ایک ہی دفعہ جانور سے نکالا جاتا ہے یا زیادہ مرتبہ ایک دودھ ہے تو ایک ہی مرتبہ نکالا گیا اس کے اندر تکرار نہیں ہے اسی طرح ایک اون ہے وہ جانور سے ایک ہی مرتبہ اتاری جاتی ہے سمجھ میں آیا اور اسی طرح پنیر کا بنانا ہے پنیر ایک ہی دفعہ ایک پنیر ہے وہ ایک ہی دفعہ بنایا گیا اس کو بار بار نہیں بھائی, بھائی سمجھ میں آیا دوسری مرتبہ جو بنے گا وہ تو الگ ہے یہ والا پنیر تو نہیں ہے بھائی تو وہ ہر وہ سبب جس کے اندر تکرار نہ ہو اور اس سبب پر بہینہ پیش کر دیں کون کون صاحب ید بھی اور خارج تو کس کے حق میں فیصلہ ہوگا صاحب ید کے حق میں میں, وغیرہ میں بھی آتا ہے بھائی اسی طرح ایک اونٹنی کے بارے میں جھگڑا ہوا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت کے بارے میں فیصلہ فرمایا تھا لیکن اگر سبب ایسا ہے کہ اس میں تکرار آتا ہے کیا آتا ہے مثلا زیور کا بنانا زیور ایک ہی مرتبہ بنایا جاتا ہے یا پھر سونے کو ڈھال کر نیا بھی بنایا جا سکتا ہے ڈھال کر نیا بھی بنایا جاتا ہے بھائی ایک مرتبہ زیور بنتا ہے پھر اگر ذرا میلہ ہو گیا خراب ہو گیا ٹوٹ گیا پھر اس کی ڈھلائی کر لیتے ہیں پھر نیا بنا لیتے ہیں اس دیکھو یہاں زیور کا جو بننا ہے اس میں تکرار ہے بھئی کیا ہے اس سبب میں اب اس صورت میں یاد رکھیے خارج کی بہینا اولا ہوگی کیا ہوگی خارج کی بہینہ اولا ہوگی تو خلاصہ کلان کیا ہوا ہر وہ سبب جس میں تکرار نہ ہو تو کس کی بہی نا اولا اس سلسلے میں صاحب کی اور اگر ایسے سبب پر بہینہ پیش کی جس میں تکرار آ سکتا ہے تو پھر کس کی بہینہ اولا خارج کی سمجھ میں آیا بھائی اسی طرح آگے بیان کر رہے ہیں یاد رکھیے بس کپڑے بھی ایسے ہیں قدیم زمانے کا طریقہ ہے بھائی قدیم زمانے میں بعض کپڑے ہوتے تھے وہ ایک ہی دفعہ بنے گئے ہیں ایک دفعہ پھر خراب ہو گئے دوبارہ نہیں بن سکتے ہاں بعض کوئی خاص کپڑے ہوں گے کوئی خاص دھاگا یا موٹا دھاگا وغیرہ ہوگا وہ ان کی بنائی ایک دفعہ کر دی جاتی لیکن خراب ہوتے تو پھر اسی کو کھول کر دوبارہ کیا کر لی جاتی اس کی بنائی کر لی جاتی تو اب دیکھو وہ کپڑا جو ایک ہی دفعہ بنتا ہے اس کے سبب میں تکرار نہیں اور جس کی دوبارہ بنائی ہو سکتی ہے معلوم ہو اس کے سبب میں کیا رہا ہے تکرار آ رہا ہے تو اس کے مطابق فیصلہ ہوگا بھائی تو کہتے ہیں وکاض علی کا نسو فیا مرتا اور اسی طرح بنائی ہے نسج کا معنی بننا بننا وہ کزالی کا نس جو بلتی لاتن سجو اللہ مرتوں اور اسی طرح بنائی ہے ان کپڑوں کے اندر اللہ لاتن سجو ان کپڑوں کے اندر کہ جن کو بنا نہیں جاتا اللہ مرتوں واحد مگر ایک ہی مرتبہ ان میں بھی اسی طرح ہے وہ کزالی کا کل لطبیل کی لایا تا اور اسی طرح ہے ہر وہ سبب ملک لایا تکر جس میں تکرار نہیں الْمُطْلَقِ وَصَاحِبُ الْيَدِ بَيِّنَةً عَلَى تن مِنْ شرائم صَاحِبُ الْيَدِ اولا سورت یہ ایک ہے خارج ایک ہے صاحب قبضہ خارج نے بیانہ پیش کی ملک کے مطلق پر گواہوں نے کہا یہ جو زید ہے یہ زید خارج ہے اور عمر کا قبضہ تھا زید کے گواہوں نے کہا زید اس چیز کا مالک ہے بس, بس. کس چیز پر بیانہ پیش کر دی ملک کے مطلق پر کوئی سبب ذکر کیا نہیں اور جو عمر جو ہے صاحب قبضہ اس نے بہینا پیش کر دی اس بات پر اس کے گواہوں نے کہا کہ عمر اس چیز کا مالک ہے کیونکہ اس نے یہ زید سے خریدی ہے اس پر بہینا پیش کی شیرا پر اور شیرا بھی کس سے ہے کس سے خریدی ہے بھائی اسی فریق مخالف سے جس نے دعویٰ کیا ہے زید نے زید کا بھی دعویٰ یہ اس چیز کا مالک میں عمر کا بھی دعویٰ اس چیز کا مالک میں اور چیز قبضے میں کس کے ہے عامر کے چیز کس کے قبضے میں ہے عامر کے اور زید نے بہینہ پیش کی کس چیز پر مل کے مطلق پر زید کے گواہوں نے صرف یہ کہا زید اس چیز کا مالک ہے اور عامر نے بہینہ پیش کر دی خریدنے پر عامر کے گواہوں نے کیا کہا عامر نے یہ چیز خریدی ہے وہ اس لیے مالک ہے اور کس سے خریدی ہے سے اسی فریق مخالف سے جو, جو ملکیت کا دعوی کر رہا ہے تو کہتے ہیں اس صورت میں صاحب اولا ہے صاحب کی بینہ اولا ہے اس لیے کہ خارج نے بینہ پیش کیا ہے میل کے مطلب پر اور صاحب ید نے کس پر پیش کی ہے شراب اور میل کے ساتھ ساتھ سبب بھی ذکر کر دیا سمجھ میں آیا بھائی اور نیز دونوں میں کوئی منافعات بھی نہیں ہے ٹھیک ہے زید مالک تھا لیکن دوسرے کے گواہوں نے بتا دیا اب کون خرید چکا ہے بھائی زید کے گواہوں نے کیا کہا زید اس چیز کا مالک معلوم ہو یہ مالک تھا چیز کا لیکن اب دوسرا کیا کہہ رہا ہے میں نے زید سے خرید لی اب کون مالک بن چکا ہے امر بن چکا ہے سمجھ میں آیا تو منافعات بھی کوئی نہیں دونوں میں موافقت ہو سکتی ہے بھائی بھائی یہ نا ٹھیک ہے کہتے ہیں وہ ان اقام الخاری جو بین تا نال الملکل مطلق اگر خارج نے بینہ قائم کر دی مل کے مطلق پر وسو صاحبی بین تا نال شرائے ہو اور صاحب ید نے بینہ پیش کر دی اس سے خریدنے پر مین ہو امین الخاری جی ہاض کس کو راجے ہے خارج اسی خارج سے خریدنے پر بینہ قائم کر دی کان صاحب الیدی اولا تو صاحب ید کیا ہے اولا ہے صاحب کہتا ہے میں نے اسی فریق مخالف یعنی خارج سے ہی خریدی ہے چیز تو اس کی بہینہ اولا ہے چلیے بس مرم اللہ علیہ کا